میں امنگا مندر مدینہ پڑھاؤ کے دے یوں پڑھاؤ سبھی رشمین ہے تقریباً دو محرم ممن کے بعد محرم مو. من ومن یا دام دال یا چاول بات میں وقالوا توتروا فريتو شابدوا ففانو المتوينا دعنا دعوك برنا تا شابدوا ذلك وقالوا لمنكم شابد نظر دعنا ين قال به من تاس ما رتيكنكم الذين محرم موكم محرمين فلاذوا بقدرا كشن بعدلوات يقول صلاه ترى شابكم شراكه وانا قدرا خشن بتناولته اخذته سنا تناولوا بواسطه ذلك به سماط تناولوا اخذوا اخذوا معنا تناولته لا يظن انما شيئ مرتغ وقت صبح میرا وا تناول ارادات اخذ شی یا اور اس کا اور وا تو ما اور اس کا وقت دشیل را فقس را ما اور اس سمات در ہوا حیران ہوتا ہے مار واش تام ورا کا تکرار لگے گلے گلے فنا فنا حیران متاد اپ اڑے رکھیں بیا سا بھی را اور مگر تھا وقال بعض يقول و بعض ناتا بعض المقرب بعض فحاضر ذخر قال کہ وہ بے پکمانہ جو فتا تو بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم راون داتا سچ بات روون تمام میرے سلام تو امانہ او اور مقتو فسعذہ فقال كلوه هلا كلوه هذا حلال مرقوم من صدال الاخر تمروی کلوه وحلال القید کذا حلال منصوب كلوه حلال المنصب بها اور یہ بندہ کہ جدا حلال ہے نسب بنا بر حالت اور بنا بر خبر متضامل جی قال اذھبوا الی صالحم ذقنا سچ نہیں قال نعمل من تاب الر دینار والاذھبوا الی صالحم کے ساتھ ذی لا شترم کے ساتھ تاو دعوۃ پہنچو کی حدیث والے کیا تھا انھاذ الحدیث اذن یواذ الحدیث نور حدیث دین زکی وقدم علينا ہا میں کرا رہے ہیں شان کا لو سابقن داو جاگردان سے دلیل بیان عالی لو سوچتے کہ تکے نبطانوں نہیں زلڑے پٹکنے اور قلنا سباظہ علی بمذان الضعیقۃ لا بول پتہ کی نتیجہ کے تکے دیوان ہوگی زوبیاں ہم سامنے دینارو اعتبار میں کہ انسان مکی معزمی صلاح نے دو تا صلاح کے داغن تفوس کے زیاد تحقیق دفع حدیث ان حدیثن تواوری نور حدیثن تواوری زیلاٹی الا فصلوه تفوس کے تسانہ کے سان ان حاذا مبارد حدیثی واجنا نور حدیثن تواوری وقدمہ موجود دے تا حلال یا کار کیا بندہ حلال کے شراہوں پہ لا دست مدد فرمادے۔ نوا کے میں را کوشن این ابو قدر رقال فرسائل الباریہہ تا تلقیا ماخذ فرسائل الباری فلا من رب ارامقلو من الا قدر اللبنی فبن امر تصیرونا اذره امر و احسن قال فر من خاتم یو سلاتان اتد اخلاق فسارانی فنزلو فاکرو من لحمها فقارو انا کل رسے شک پیدا انا کل لحم و نحن محرمون فحملنا ما بقیاء اتج با لواسا منگا رحم دفرین فرماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ نور روات اکلائی بخدیر فکدت فوسوکا مخلالا ایلی سی چاگیب ایر نغینت فوسوکا لولد تا فوسوکا بیا غیلہ نغینت فوسوکا من امین کم احدم عليه. اتاصکہ چودا جو جے تے میرے چدا ہم لو ندا او اشارے نے یا اشارہ کرے وقالو ندا منو تن گیری دے ما بقي او کچن نے تم ضاوا محرمون وی کتن اشارہ فی بوسم نبی علیہ کریم باو باو نے ظاہر علیہ حمار وحی ان ایام لم يقبر الا احدہ للمحرم حمار معشیا حی لم يقبر سنچ ہی جکی محرمتا حلال حمار وحی کی صرفار قبولیت دا مالک مروز اور دخل کے لئے کہ بچہ کارکڑے کے لئے تھی ممکنی بلا فدی بانے دکھا فدی واقعی کے بازروات کے لئے اتنا لحمہ اخدار رسولتا لحمہ حمارے فضلتا کدام اطلاق دے اور بازروات کی تنسیس رازی دا حدار دو جنات اگر واقعی کے بازروات کے لحمہ حمارنا دی امام تعویٰ دا مصرق دی اور زائدارا چھا قول کے تعویٰ بکلے شید کہ اللحم اطلاق پر زیر تبا اتبار دا ما اگر قریب جو جلامرش گو کا رغب لیکن ان اتباع کی نافات بعد میں علم نہیں تھے اور كل حال کی وحیت نو کار ورکاون اگا جون دیو ادو جون دی کار اقصد محرم پارقین دی تو بھی گئی نی لال الولیشی پسپلا اوند بعد چاتیں سی داران کا کپال کم حرام چھ تو من چاتیں سی لال کم حرام چھ تو بھی گئی نا اوند جون دی کار حال الا دا داد نیاز لا حیات ہو شوافی تکم حدیث النال پیش کی چیز دیو جن نبی سے مارے کا کے دیش کی جنے تبی گڑدا کہ دیش جنے تبی گڑے کی کتاب زمانے پہ نہیں کرنے دے کو دے وچ زمانے تے کریں تو اج میں رہیے بلند کی ذکر کہ انام محرم عالم کی دا چا لاد داد میں ہن دا حیات نے کہ بخاری کے اعمال پڑھیں اذا احدہ للمحرم احمام عشن حین لم يقبل دل <سؤال> <مم. سؤال> <مم. سؤال> <مم. سؤال> مراد تو تقریبا در جويلدا حبان يبقى وجه ردنا معوذت به ان لم نرد دعائه الا عنا حرم من يوقف تاترا نكار ذوجه يلدا لرنا ذوجه سبب سبب ردنا ان حرم من محرمين زمج من مستحذ قبل بن من حرم انا ہمارے <سؤال> اني نريد ان يقول مرين قالوا حاجاتنا مكتبي الذكر واصل ابن اعلان <تصفيق> بعض وقت کی ان برق، الابلق، بعض وقت ومگا، بلنم، والقلب کی مل شام بھی تو دا دا دا سہران دے گا پورا میں قلب دا سہران دے گا مقصود تحلیل دا سہران دے گا باعت ذکر کیا کہ مراب دا قلب لا قلب آلی دے تو ملابسات تدیر صحبی محرم بطا فو سہران کے نگرش کی سہران اس پر سیکھے ہو جی گیا شامل دار دے گا انہیں کے خلاف دے چیزے مراب دے گا سے کہ شمیر احمد ذکر کیا کہ مراب قلب وحشی دے سہران اگر تو شامل دے قلب آلی زکاہ آغد اب آپ سے سینے دے اب آپ جاہتا سکر گئی عمرات دعوی رہی قلب میں آپ پور شامل قلب حلی سائل دعوی رہتے ہیں جیسے ان کے دائمہ سرے خلافیرہ چلا قاض محرم دفارم اختصفلی فنزو فردے قنظر متعویز دے پائدہ سرہ تاغم جائل کی اور حناب اللہ علاق سکرکی آزی ہے کہ علاق عزی ہے نداری لگتن کی عزیر. دا پندو موزی دی نداری لگنور موزی آ داگر قطرم جائز دی تعلیم دا حناب اللہ ارجح دی غلو تعلیم دو دا نشوافی گنا داگر تعلیم دا مستقل لحادیثنا نصف مرحضو دا کی دانت سے خمسو من الفوات سے بازر اترازی اللہ دا قتل عزیدہ. سب عزیدہ نور قتل ندیب حکم کی. حیشو نور دا سب شو چی دا دی, دی. کو نوریارور کا اگر ہو جائے او حامل اور یا حملہ آوروں نے کہا کہ دورش کہ نہ وہ نہیں چھا قتل ہوئے۔ اور اتا جانا یہ ہے میں قرانہ دادا نے عنوان اکبر نے یوں جاننے کے حال نہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں کہ تمام کے لیے بنا پتہ پن مول دی تیسو فمانا تو ادرسانی اور نور حیواناتوں تو حکم کی جی. نا یکلف الحرام الغراب بالحرام و بالحرام اور جات و لقب الفرد والجن بابیا تا جن عمره مکنے دیو تے تا حد جن ریا تک نہ ان من انا ہمارا ضلع کر دیوان میں مینا نکلتا ہے لا ہے تو س ایک مرثلہ او انی لا تما قلیذ نبی رسام دوستو اقل من سیہی میں را تجویز ہوا او و بلکہ کی داخل معلوما سماجی مستم آدمی دن کی نو رو آتی کتی وسام سا وقت وذا ما صادموا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بقتله امر قال النبي صلى الله عليه وسلم داری اور بسیروا دو مشرے اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بقتل الاوضار امرتني سبقتت کرب اور بانی قتل نہ بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے کہو حالات مذافر تے بلا دشمن دے ادھی وجن وجن دار کے بے اثر سوا سلوہ بیا مت اللہ میں کت ملتے قبل تم اسماعیل موجود چھ سے ممبئی ہاں کی سب و تلبر شوقت پر اول گزار ندی اخلاق معلوم کی اخلاص